حاد فن کے دکرات نے فروغ و سجود کی جیت کا دخل نش دے اظہارو کا خلق پر ذکر دے فقارج پاکیبانی راتو کی زکرات محل قیام دے اور رکو سجود نفار ذکر تصبیہ ہاتھ دے جو لطف کتاب دی کر گئی جو ان کی داستان حالت نہت د تسلط اور خزودی رقو و رجود پارت میں ہے تو خرچ ہو پکا نہ پتی کی چاہ آیا پار چار منتر حصن چاہ پتی گورت سے دروندر ہے وہ کر کے تو دکھنا شکار میں سا ہنسن ہسن کچہری کر سب ہم آدمی سن مرنی چیری صاحب راضمی انعالیم نبی طالب ان نہ انیسر نہ ماس پر دابو سرد رکمنی جامینہ ون ماس پر آواز جمع چرن شیف آ سربائیں دا سر رنگ راوڑی تخت تمہیں صاحب نستماذ gutterusrinaan qiratul quran fi rukum fil bab wa fil bab an ya banta rawaytu hadith ala hadith